الحمد الله والحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الإنبياء الله بعد فأوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر دو سو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرم صلی اللہ علیہ اراد چھنا ارادہ کرنا خیرن بھلائی فق ہوتا ہے کسی کو سمجھانا سمجھ عطا کرنا سمجھا دینا پھر دین دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ور دہ بحیر خیرن اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں من ور الله ہو اللہ تعالی جس کے ساتھ ارادہ فرماتے ہیں خیرن بھلائی کا فقٹے ہو پھر دین اسے سمجھ دے دیتے ہیں سمجھ دیتے ہو اس کو پھر دین دین یہ آپ سب کے لیے میرے لیے ایک رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جو کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے متعلق بن جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے اپنے دین سے جڑا ہوا ہے اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وہ دین کی نسبت سے ہی جانتا ہے اور یہی نسبت بڑی چیز ہے الحمدللہ یعنی الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو جس کو گویا اللہ نے دین کی سمجھ دے دی گویا کہ اللہ نے اس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انتخاب ہوتا ہے یہ میرے اور آپ کی کوشش اور محنت اس میں کچھ نہیں ہے یہ خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت ہے ورنہ میرے اور آپ کی کیا قدرت تھی کہ ہم نہ جانے کوئی کہاں سے کوئی کس شہر سے کوئی کس ملک سے ہم سارے مل بیٹھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ باتیں پڑھتے ہیں یہ معاذ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے نہ جانے اس وقت کتنے لوگ دنیا والے کس راستے میں کس راہ میں کس کام میں کس فعل میں مگن ہوں گے لیکن اللہ نے ہمارا اس پوری دنیا میں سے چناؤ کر کے ہمیں اپنے حبیب کے اقوال اور افعال پڑھنے کو بٹھا دیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے بِهِ دلّا گوبھی خیرن فقین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ فرماتے ہیں کی سمجھ دیتے ہیں اللہ, اللہ, بھی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں بلحی کا ارادہ فرما دیتے ہیں یہ فقط حف اسے دین میں سمجھ دے دیتے ہیں ترکیب منشیا یور دلّہ ہو یور فعل اللہ فائے بہی باجار کو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئی فیل کے خیرنمفول بحی فعل نفائل اور متعلق اور مفول بحی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر شت یہ فقط حف الدین یوف ہوا ضمیر فائل ہو ضمیر مفول بحی فدین فی جارین مجلو جار مجروط مل کر مطالعہ ہوئی فق فیل کے فیل اپنی ضمیر فعال بھی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط پر جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ ہوا حدیث نمبر دو سو چھ مم بنا لہ مسجد بن اللہ تنفیل جن تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم بنا لکھلا بنا مانا بنانا کسی چیز کو تعمیر کروانا بنا عمارت سے مسجد مسجد نماز پڑھنے کی جگہ اللہ کا گھر بن اللہ علطن بیتن, بیتن مانا گھر پھر جنت جنت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرما مم بنا لکھلا ہے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ بنائیں گے اس شخص کے لیے بیتن فی جنت جنت جی ہاں جس نے اللہ کے لیے ہار اللہ کی اظہار کے لیے مسجد بنائی مسجد تعمیر کروائی چاہے ہو چھوٹی ہو بڑی ہو جیسی بھی ہو لیکن لوگوں کی نماز کے لیے اگر اس نے مسجد بنائی یا اس مسجد کے بنانے میں حصہ لیا اور کسی بھی حوالے سے جان کے ذریعے مال کے ذریعے جان کے خود حاضر ہوا مسجد کا کوئی کام کیا یا اپنا مال لگایا تمام کا تمام مال یا کچھ جس حد تک اس کے لیے ممکن تھا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے ظاہر ہے پہلے تو جنت پھر جنت, جنت کا گھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اعتبار کو ادھر ہم سب کو اس کا مستحق اور مستحق بنائیں اور ہمیں اللہ کا کر بنانے کی اس میں حصہ لینے کی اور ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا قطع فرمائیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف مسجد بنانا نہیں بلکہ مسجد کو آباد رکھنا یہ بڑی چیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں مسجدیں ہوں گی لیکن وہ خالی ہوں گی کس سے ہدایت سے <تصفح> <تصفح> جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں من الاسلام الا السلام کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا الاسلام الا اللہ کہ نہیں رہے گا اسلام میں سے مگر صرف اس کا نام باقی ولاب من القرآن اللہ رسم اور قرآن باقی نہیں رہے گا لوگوں کی زندگیوں میں نہیں رہے گا قرآن مگر رہ جائے گا صرف اور صرف اس کے نقوش اللہ رسول مساجدہ معامرہ ان کی مجدیں آباد ہوں گی لوگ آتے جاتے ہوں گے وہاں آذان ہوتی ہوگی جماعتیں ہوتی ہوں گی لیکن وہی خراب منہ الہدا لیکن وہ ہدایت سے ویران ہوں گی وہاں آنے جانے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی گی علماء شر من تحت عظیم سما من عندهم تقرد الفتنہ وفیہم تعود اس زمانے کے علماء سب سے بدترین لوگ ہوں گے انہی سے پتن نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے جی ہاں تو مساجدی اخراب من بتا تو یہ ہے کہ مسجد بنانا اللہ کے لیے اور خال صرف اور صرف اسی کے رضا ہو اور پھر یہ کہ اس کو آباد کرنا اس کے حقوق کا ادا کرنا مم بنا کی مسجد جس نے مسجد بنائی اللہ, کے لیے, بنا اللہ, لہو تدفل جنہ اللہ اس کے لیے جنت میں بنائیں گے ترکیب من بنا, بنا, بنا لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بنا فیل کے مفہول بھی فیل اپنے فائل مل کر متعلق ہوئے فعل کے بیتن موسم فلجنتے ظرف مستقل صفت یا چھوڑ دیں اس کو بیتن مفول بہی بنا لیں بن اللہ لگو فی الجنہ بیتن مفول بہی فی جار مجرور مل کر متعلق ہوئی فیل کے فعل اپنے فاعل متعلق دونوں متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرتی سے دیکھ کیجیے منشیا بنا فیل ضمیر فعل لاہ جار مجلول مل کر متعلق کوئی فیل کے مسجد مفول بھی ہیل ضمیر فائل متعلق اور مفول بھی سے مل کر جمل پھیلیہ خبریاں ہو کر شر بن اللہ لہو بیتن فلجن بنا فعل اللہ فعل لہو جار مجلور مل کر متعلق کوئی فیل کے بیتن مفول بی ہی فلجن تھی جار الجن تھے مجلو جار مجلول مل کر متعلق کوئی پھیل کے فعل اپنے فعال دونوں متعلق اور مفول بھی سے مل کر جملہ خبریہ پھیلیا خبری ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطی حدیث نمبر دو سو سات من سنیا الیہ معروف فقال الفائل ہی جزا کم لوگ خیرن فقط اب لغف حصہ حضرۃ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو انجام دینا تو سنحا پہلے مجبور ہے معروف من وہ شخص سنہا علیہ معروفن جس کے ساتھ کوئی بنائی کی گئی ہو فقال فائل فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو اب جانتے ہیں بلائی فقط اب لگا فرطنا معنی مبالغہ کرنا زیادتی کرنا جیسے آپ پڑھتے ہیں مبالغہ کسی ہوگا سے مبالغہ وغیرہ تو مبالغہ میں زیادتی ہوتی ہے تو اب زیادتی کی معنی تعریف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا من سنیہ الیہ معروف جس کے ساتھ بلائی کی گئی من سنہا الیہ معروف جس کی طرف بلائی کی گئی مطلب جس کے ساتھ بڑھائی کی گئی فقال پس اس شخص نے کہا جس کے ساتھ بڑھائی کی گئی تھی بلائی کرنے والے کو جزاک اللہ محرن اللہ تجھے اچھا بدلہ دے فقد فقط فی کا پس اس نے تعریف میں مبالغہ کر دیا اس نے تعریف میں زیادتی کی یعنی اس نے اس بلھائی کرنے والے کو گویا ایک اچھا بدلہ دیا اس بلھائی کے بدلے میں اس نے گویا اس کی اچھی تعریف کی اس بات پر کہ اس نے جو کس طرح بلائی کی تو اگر اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرا کہا تو یہ تعریف میں گویا کہ زیادتی ہے مبالغ ہے تو اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ بلائی کرتا ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بھی بلائی عملن بھی ہونی چاہیے یہ نہ کو کہ بلائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے عملن تو اچھائی ہونی ہی ہونی چاہیے لیکن وقتی طور پر بھی اگر عمل اس کو اچھائی سے بدلہ دینا بھی ہے پھر بھی زبانی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کو کم از کم جزاک اللہ خیر یا احسن الجزا کے اضافے کے ساتھ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کے ساتھ وبالگر ہے اس میں اس کی زیادہ تعریف ہے تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تو فیقہ فرمائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جب کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ اچھائی کرتا ہے کچھ اچھا کہتا ہے کوئی آپ کو اچھا کوئی تحفہ دیتا ہے یا آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ اس کو کہیں جزاک اللہ خیرن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو بدلا دے جب آپ نے یہ دعا مانگی جزاک اللہ خیرن اللہ آپ کو بہترین بدلہ یقیناً یہ آپ نے تعریف میں کیا کر دی ہے مبالغہ کر دیا من سنیا گروف ان جس کے ساتھ بلائی کی گئی فقال الگ اس نے بلائی کرنے والے کو کہا جزاک اللہ خبر اللہ تجھے اچھا بدلہ دے فقط فی ثنا تو اس نے زیادتی کی تعریف میں اس نے اچھا مبالغہ پس اس نے مبالغہ کر دیا تعریف کرنے میں تو یعنی اچھا بدلہ دیا تو یہ ایک اچھا لفظ ہے ترکیب من سن من شرطیہ سن آ فیل مجھول الہ الا جار ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سنہ فعل مجھول کے معروف نائب فائل مؤخر فعل مجھول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف عالے فا عاطف فقال فا آطفہ قال فیل ضمیر اسم فائل لام جار فائل مضاف ہو ضمیر مضافل مزاح مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قال فعل کے جزا الله خیرن جزا فعل کاف ضمیر مفول بھی مقدم اللہ فعل مؤخر خیرن مفول بھی ثانی فعل اپنے فعل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر مقولہ قال مقولہ قاد تو مقولہ بھی گویا مقول بھی کے قائم مقام ہوتا ہے مقولہ قال تو اس نے کہا اپنے کرنے والے کو کیا کہا جزاک اللہ خیال تو یہ مقولہ ہے کا تو قال اپنے اپنی ضمیر فائل متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر معاتوف ماتوف علیہ اپنے معاتوف سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ معتوفہ ہو کر شرط فا جزائیہ کا تحقیق ابلاغا فعل زمیر ہوا فعال فنا فی جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو ابلغا فیل کے فیل اپنے فعال اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبری دو سو حضرت عمار بن رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان را وجہ چہرے کو کہتے ہیں وجہین دو چہروں پر جو ہو دو چہروں والا دو رخا دنیا میں کان لگو یو مل ٹیا مت لسان زبان کہتے نارا تو حضور اکرم صلی اللہ نے الدنیا جو ہوگا یا جو ہوا دنیا میں دو چہروں والا من کاندا وجہ جو ہوا دو چہروں والا دو رخا فی دنیا دنیا میں من لسان تو اس کے لیے ہوگی قیامت کے دن آگ کی زبان تو قیامت کے دن اس کی آگ زبان کی ہوگی اس, اس کی زبان آگ کی ہوگی جو دو چہروں والا ہوگا یا دو رخا ہوگا کیا مطلب دو روخا یا دو چہروں والا مطلب یہاں جس کے سامنے اس وقت موجود ہو تو اس کی خوشامت کر رہا ہو جب یہاں سے اٹھے دوسرے کے پاس چلا جائے اس کی خوش شروع کر دے جن دو لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد ہو کوئی ناراضگی ہو تو ایک کے سامنے آ کر جھوٹ ووٹ بنا کر اس کو مزید اس بات پر اکسائے کہ یہ زیادہ اس کا دشمن بن جائے اور اس کو اس کی دشمنی پر مزید اکسائے وہاں جا کر جو اس کا دشمن ہے یا اس کا مخالف ہے اس کو جا کر مزید اس پر ابھارے کہ وہ بھی زیادہ دشمن بن جائے اور سامنے ان دونوں کو یہ تسر دلائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا معاون ہوں اس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ منافق ظاہری اعتبار سے لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ منافقت کا ختم ہو ہوگی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے بقید حیات تھے تو اس وقت دنیا کے اندر تین قسم کے لوگ تھے مسلمان کافر نمبر تین منافق مسلمان جو ظاہر باطن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے کافر جو ظاہر اور باطن اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے سر عام منافق جو ظاہری طور پر تو یہ کہنے والے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن باطنی طور پر یہ کہنے، باطنی طور پر یہ کہ وہ دل سے کبھی بھی انہوں نے تسلیم نہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ لوگ منافق کہلاتے تھے کیوں یہ کہاں سے پتا چلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نظول ہوتا تھا بذریعہ وہی بتایا جاتا تھا کہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے پوری صبح منافقون اللہ تبارک پتا ناظر فرمائی اور کہا اذا المنافقون جا کل منافق رسول اللہ یہ منافقین آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہی ہیں اللہ تبارک بدہ فرمایا اللہ رسول اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ پیغمبر ہیں وَلازمن اور اللہ ساتھ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اس بات میں بھی جھوٹے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن یہ جو آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں یہ آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تو منافقین منافع علیہ السلام کے زمانے میں وجود تھا ان کا بذریعہ وہی بتلایا جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں ان کے من میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ صرف ظاہری طور پر مالی ننیمت کو حاصل کرنے کے لیے دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا لیبل لگا کر جتنے بھی منافع ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے صرف ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس سینس کا اس قسم کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا اس لیے کہ آج کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہی کا دروازہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اس لیے منافق کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے اب صرف اور صرف دو ہی قسمیں ہیں یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں اور اس کے بھی ظاہر کا اعتبار کرنا ہے اگر ظاہر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے پیغمبر کو مانتا ہوں اور تمام شاعر کا احترام کرنے والا ہے ٹھیک ہے ہم اسے مومن سمجھیں گے باقی اس کے من میں کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے اللہ جانتا ہے اس کے معاملات کو لیکن اگر ظاہری طور پر جو انکار کرے گا وہ کروڑ دلیلیں دے دے کہ میں من سے اللہ کو اور اس کے پیغمبر کو مانتا ہوں لیکن ظاہری اعمال اس کے بتا رہے ہیں کہ وہ انکار کرنے والا ہے اس سے کبھی بھی مسلمان تسلیمہ نہیں کیا جائے گا لیکن اب کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا ہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات نفاق ہی بتائی ہیں منافق کی علامات بتائی ہیں وہ اگر کسی میں ہو تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کام نہ کیا جائے یہ تو منافقین کی علامات میں سے ہے یہ بھی گویا کہ ان کی علامات میں سے ذا دو روپوں والے مسلمانوں کے پاس آتے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں کفار کے پاس جاتے ہیں ارے ہم تو وہاں ان کو معاذ کا مزاق اڑانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اللہ تبارک ان کے متعلق فرمایا ہے مذہب بین نہ بے نزالے لا ہا الا ہا اولا نہ ادھر کہیں نہ ادھر کہیں یہ تو درمیان میں ہی ہے مذہب زبین اور اس کے بطلہ نے اشارت من کا نظر دو چروں والا دو روخا آدمی ہر ایک کے سامنے اسی کا ہو جانا اس کے مخالف کے سامنے اس کا ہو جانا تو یہ ہے دو رخہ اللہ تبارک بطلہ سب کی حفاظت فرمائے من کا ہے جو دو لوگوں میں ناراضگی ہو ان کی صلح پر امادہ کیا جائے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں جھوٹوں میں سچن جھوٹ جائے ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کے لیے جو بولے جائے تو بجائے اس کے کہ ان دونوں کو مزید اکسایا جائے ان کو صلح پر امادہ کیا جائے ان کے ساتھ جا کر بڑھائی والی بات کی جائے جس کے بارے میں وہ غصے میں ہے غصے کا اظہار کر رہا ہے دشمنی ہے اس کی اس کے دوسرے کے خلاف تو اس کو جا کر بتایا جائے تو فلاں فلاں تو آپ کی تعریف کر رہا ہے وہ تو آپ کا بڑا گرویدا ہے تو اس طرح کی باتیں کی جائیں تو تاکہ اس کے دل میں اس کی نفرت کم ہو نہ یہ کہ مزید اس کے اس پر اکسایا جائے جو کہ منافقین کے علامات میں سے من کا نذاب و جو ہوا دو رخا دنیا میں پانا لہوئی یوم القیامت لسان و منار من ہوگی اس کے لیے قیامت کے دن لسان من نار آپ کی زبان اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کروائے من شکیہ کان دین کانا پھیلے ناطس ہوا ضمیر زا مضاف زا مزاف مضاف مل کر خبر کان پھر دنیا فی جار دنیا مجرون جار مجلور مل کر متعلق ہوئے کانا فیل کے کانا اپنے اسم خبر اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر شرط کان لگو یومل قیامت کانگو یہ کانا ہے کیونکہ یہ پکی خبر ہے کہ کان لگو یومل قیامت کانہ کمانا تبا تک اسی طریقے سے جتنے بھی احادیث آئیں گے دوسرے جملے میں کہاں ہوگا وہ تامہ چلائے گا اس کو ہم ناطشہ نہیں کہہ سکتے پہلے ناطش نہیں ہوگا لہٰذا خبر نہیں بنے گی خیر کانق یوم قیامہ کان فیل لام جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کانہ کے یوم القیامت یوم مزاف القیامت مظافل اضاف مظافر مل کر مفعول فی لسان نار لسان من نار ظرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر فائل مؤخر کانا کے لیے تو کانا اپنے فائل متعلق اور مفول فیری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ نام موصف ہے میں نظر ہے مستقل صفت حدیث نمبر دو سو نو من ر آؤن ف سترا کان کمن افیا من, من رو رتن ف سترا کان کمن افیا جس نے دیکھا رآ دیکھا آؤ رتن ولی بلی بات او رتن سطر اور رات جمع آتی اس کی فترا ستر مانا چھپانا کمن احیاء احیاء احیاء مانا زندہ کرنا میں پڑا ہوگا سئلت تو مانا زندہ کی بچی نہبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ عورتن جس نے دیکھا کوئی ہے یا کوئی راز کی بات فساتا رہا پس اسے چھپایا کانا کمن احیا یا تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے زندہ کیا ایک زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو یعنی اگر کوئی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی ہوتی اس کو اگر دوبارہ کوئی زندہ نکال دیتا زمین سے تو اس کو کتنا ثواب ہوتا تو ایسے ہی جو شخص جس شخص کے پاس کسی کا راس آ جائے کسی کی ایسی بات ہے جس پر شرمندگی وہ محسوس کرتا ہو تو اس کو کیا کر لینا چھپا لینا نہ یہ کہ عیبوں کو اچھالنا کسی کا بھی ایب کسی کے سامنے آ جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے چھپا لے اللہ تعالی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ستارا مسلح من سطرا حل ہو ملیا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا جو کسی کے راز کو چھپائے گا کسی کے عیب والی بات پر مزید پردہ ڈالے گا کل کیا کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں ہے کون سا انسان ہے کہ جس کا من گناہوں سے بھرا ہوا نہیں ہے جو بھی اپنے گریبان میں جھانکتے اس کو گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا انسان بحثیت انسان پہ تو جب صورتحال ایسی ہے تو صرف اپنے گناہوں سے خود ہی مبتلے ہے دیگر لوگ مبتلے نہیں ہیں تو کل قیامت دن اللہ تبارک و تعلع الشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈالا ہے آج بھی اس پوری امت کے سامنے پوری انسانیت کے سامنے میں تجھے ننگا نہیں کروں گا جہاں آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تب کہ جب لوگوں کے پردے فاش نہ کیے جب کسی کی راز کی بات ملی ہو تو اس پر مزید پردہ ڈالا نہ یہ کہ اسے بار بار جتلایا ہو اسے ہر موڑ پر ہر بات پر اسے شرمندہ کیا ہو دو چار لوگوں میں اسے شرمندہ کیا ہو اپنے سامنے اسے شرمندہ کیا ہو یاد رکھیے گا ایک بات دنیا کے معاملہ دنیا دارالعمل بھی ہے اور کبھی کبھی دار الجسا بھی بن جاتی ہے بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کا بدلا اللہ تبارک و طلع انسان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اس آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا بھی ایک عذاب دکھا دیتے جب کبھی انسان کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ برائی کبھی اس کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے جسے آپ نے پیچھے حدیث پڑی ہے کہ کبھی دشمن کی پریشانی پر خوش نہیں ہونا اللہ اس پر قادر ہے کہ اس سے کچھ تکلیف کو دور کر دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے لاتو سے رشمات فیئر ہم تنی کہ اللہ اس پر تو نہیں فرما دے لیکن تجھے اس میں مبتلا اس لیے جب کبھی بھی کسی کا راز مل جائے جب کبھی بھی کسی کو گناہ میں ملوث دیکھے کسی کی کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہو اس سے آپ ایسا اپنا رویہ ایسا اپنا لیں کہ اس سے مرتے دم تک کبھی اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ میرا اقراز اس بندے کے پاس بھی ہے آپ کی دشمنی بن جائے آپ کی اور اس کی دشمنی ہو جائے آپ آمنے سامنے آ جائیں آپ ہزار ہاتھ دشمنی اپنا لیجئے لیکن کبھی اس کو اس کا عیب یاد دلا کر اسے شرمندہ نہ کرنا انشاءاللہ والعزیز ان شاء اللہ اللہ آپ کے پر پردہ ڈالیں گے آپ کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالیں گے یہ اللہ کا اور اس کے کا وعدہ ہے من سطر سطر اللہ اس لیے کسی کے عیبوں کو مت پچھالیے کسی کی برائیوں کو مت پچھالیے اگر اچھالنا ہے تو اپنے من میں ذرا جھانکیے کہ میں کتنا گناہ ہوں اگر میرے گناہوں تو ان امت والوں پر ان لوگوں پر اشکارا کر دیا جائے تو میرا کیا حال ہو کیا میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گا یا رہوں گی اگر ایسی بات ہے ٹھیک ہے لیکن کون ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے اس لیے جب کبھی کسی کے کسی کی بھی کوئی بات ہو یہ ایک عام مفہوم ہے کسی کی کوئی بات ہے کسی کا کوئی ایسا فیل ہے یا کوئی بھی اس کا ایسا راز ہے اس پر جتنا پردہ آپ ڈال سکتے ہیں ڈال لیجئے اگر کسی کے کسی کا راز آپ کے پاس ہے وہ ایسے آپ اپنے دل کو سمندر کی تہہ بنا لیجیے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سمندر کی تہہ میں تو بہت خوش ہوتا ہے لیکن کبھی سطح پر نہیں آیا کرتا اس لیے وہ بات جو آپ کے دل میں چلی جائے آپ کے کانوں کے راستے سے آپ کی آنکھوں کے راستے سے غرض ہوا سے, سے جس طریقے سے بھی وہ کبھی آپ اس کو ظاہر میں نہ جائے انہیں کو لے کر آپ اس دنیا میں اور اس مٹی میں جا کر دفن ہو جائیں لیکن کبھی وہ راز باہر نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ و آپ کی پردہ کوشی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق ادا فرمائیں من را عورتن فسد رہا جس نے کوئی عیب دیکھا فسد پس اسے چھپا لیا کانک کا من احیاء مرگودتن وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے زندہ کیا ایک زندہ درگور کی ویڑھر کی سبحان اللہ جی یعنی جتنا ثواب اس کو وہاں ہونا تھا اگر یہ زندہ درغول کی لڑکی کو کیا کرتا دوبارہ زندہ کرتا تو اتنا ثواب اس کو یہاں ہوگا اگر کسی کے راز پر اگر یہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالی ہم سب کو تو دے دیں ترکیب دیکھیے منشرتی را فیل ضمیر فعل فائل عورتن افول بہی فیل اپنے فائل اور مفول بہی مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتو فالے فستا رہا فا عاطفہ سطرہ فیل ضمیر فائل ہا ضمیر مفول بحی فعل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ماتوفہ ہو کر شرط کانہ کمن احیا مدتن یہاں بھی کانا دوسرا تامہ ہے یہ کان تامہ ہے ناقصہ نہیں ہے کانہ فیل ضمیر میں فائل کمن کا کاف جار من موصولہ احیہ فعل اس میں ہوا ضمیر فعال موودہ تن مفول فعل اپنے فعال اور مفول بیہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا من موصول کے لیے موصول سلا مل کر مجہول کاف جار کے لیے جار مجھول مل کر متعلق ہوئے کان فیل کے فعل اپنے اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط ورجزامي كالجملة فعلية خبرية شرطية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين